اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائی کہ ہمارے حکم سے بناتی جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقہ کہلاتے تھے